بے شک اللہ داخل فرمائے گا انہیں جو آمان لائے اور اچھے کام کیے باغوں میں جن کنچی نہر رواں اور کافر برتتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسی چوپائے کھائیں اور آگ میں ان کا ٹیکانا ہے